اَ الحمد للّہ وسلاۃ والسلام على رسول اللہ عمہ بادف عبداللہ ہم شیف الرضیم وحد احدنہ میسا قدنی لا تعبود اللّہ الله وبالوالدين احسانہ و القربہ ولیطامہ ولمساکین وقول اللہ سے حسن و عقیم الصلاء تو آت الزکا سمت ولی تم اللہ کلی اور جب پختہ عہد لیا ہم نے بنی اسرائیل سے کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے پھر تم نے منہ پھیر لیا مگر بہت تھوڑے تم میں سے اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے موضوع چل رہا ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اور جواب میں ان کی نافرمانیاں معصیتیں بغاوتیں اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ان پر آئی ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے ہیں وہ تم نے نہیں کرنے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے اللہ کی لانتیں ان پر برسیں تم نے وہ وہ کام نہیں کرنے یہ موضوع چل رہا ہے اسی حوالے سے اب ایک عہد کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا ویسے تو ہر نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم سے عہد لیا ہے لیکن بنی اسرائیل نے چونکہ نافرمانیوں فرمانیوں کی حد کر دی شرارتوں خباستوں ہیلوں بہانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار تو اس اعتبار سے پھر ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے جو عہد معاہدے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان سے کیے تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود تھے مدینہ کے اندر آباد جو یہودی قبائل تھے ان کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ان کی تاریخ ان کو یاد دلائی جا رہی ہے اور پھر ان کے بڑوں نے جو جو غلطیاں کیں وہ واضح کی جا رہی ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ اس عہد کا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے وہ اگر اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں اور اس دین سے وابستہ سمجھتے ہیں تو ان کو بھی تو اس عہد کی پاسداری کرنی چاہیے اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے وید اخدنا میساک بنی اسرا اور جب پختہ عہد لیا میساک پختہ عہد کو کہتے ہیں اللہ اکبر جس میں بات واضح کر دی جائے اور پھر جن کے ساتھ عہد ہو رہا ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر لیں اس کو میسا کہتے ہیں فرمایا ہم نے پختہ عہد لیا تھا اپنی اسرائیل سے اور اس عہد کی بڑی بڑی باتیں کیا تھیں لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے یہ, یہ سب سے بڑی بات ہے انبیاء کی دعوت میں اقوام و ملل کے لیے جو دعوت اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے آئی کتابوں کے ذریعے آئی ان میں سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ ہوتی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے اللہ کی توحید کی دعوت اور خاص طور پہ توحید الوحیت کی دعوت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کیونکہ باقی توحید کے جو حصے تھے مثلا ربوبیت کا انداز اس کو تو بہت سارے لوگ تسلیم کرتے تھے انکار نہیں کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا بتاؤ زمین آسمان کس نے بنائی ہے آسمان سے بارشیں برسانے والا کون ہے زمین سے یہ کھیتیاں اگانے والا کون ہے تمہیں رزق مہیا کرنے والا کون ہے زمین آسمان کا صورت چاند کا یہ سارا کنٹرول کرنے والا کون ہے تو لوگ کہہ دیتے تھے کہ اللہ ہے حتیٰ کہ مکے کے مشرق بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ ہے تو ربوبیت میں جو توحید ہے یہ باتیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں کہ ربوبیت کیا ہے علوہیت کیا ہے یہ ان کا فرق کیا ہے میں اس لیے بار بار وضاحت نہیں کر رہا تو ربوبیت کو تو مانتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک قرار دے دینا یہ ربوبیت ہے اور بندے کے تمام افعال اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور اس میں کوئی اللہ کا شریک نہ ہو یہ الوحیت ہے یہ دونوں کا فرق ہے تو ہر نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قوموں سے یہی عہد لیا وماسلام رسول فرمایا جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہر رسول کے ذریعے ہم نے یہی بات کہی کہ بھی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو ہر نبی نے آ کے یہ دعوت دی ہے بلاکت باسنا فی کل رسولا۔ ان عبد اللہ وج ہر امت میں اللہ تعالی نے رسول بھیجے اور ہر رسول نے آ کر یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغت کی عبادت سے بچو یہ ہر نبی کی زبانی یہی دعوت ہے ہر قوم کو یہی دعوت ہے اور یہی عبادت کی دعوت کی بنیاد ہے انبیاء کی بیست کا مقصد ہی اللہ کی توحید کی دعوت ہے کتابوں اور شریعتوں کے نزول کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے تو اسی دعوت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ ان چیزوں کی تم نے پابندی کرنی ہے ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے جب کہ انہوں نے بچھڑے کو پوجا شرکی عقیدے انہوں نے اختیار کیے عزیر علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہ اس قسم کے شرک میں یہ لوگ مبتلا ہوتے رہے پختہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے اس عہد کو کس کس طریقے سے توڑا وب الوالدین احسانہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بھی ان سے لیا تھا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے احسان کرنا ہے وال اللہ کے بعد عموماً یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے بقدار ربو کا اللہ تابود اللہ عیا ہو وبل اکثر مقامات پر قرآن مجید میں یہی انداز ہے اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو احسان کرو اللہ پیدا کرنے والا ہے ہاں؟ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے لیکن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے انسانوں کے پیدا کرنے کا ہاں؟ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے نا ہر انسان کے دنیا میں آنے کا تو پھر اللہ کے بعد ان کے ساتھ حسنِ سلوک احسان احسان کہ وہ سختی بھی کریں تم نے پھر بھی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے اور اللہ اکبر اگر وہ اگر وہ اللہ کے نا فرمان بھی ہوں تو پھر بھی والدین کا حق باقی رہتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رہے گا آ? والدین کے ساتھ اگر وہ کافر بھی ہیں کافر بھی ہیں تو پھر بھی ان کا حق جو ہے نا جی اللہ تعالی نے باقی رکھا ہے فرمایا کہ جہاں وہ دین کی باتیں نہ مانیں وہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی وہ کہیں اللہ کی عبادت نہ کرو غیر اللہ کی عبادت کرو ماں باپ اس بات کے بارے میں کہیں پھر نہیں ان کی بات ماننی لیکن دنیا کے اعتبار سے حسن سلوک کا ان کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی اس عہد میں شامل تھا اور ہر شریعت میں ہی یہ شامل رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اسی طرح شامل ہے وزل قربا ولیتامہ ولمسین اور والدین کے بعد پھر باقی لوگوں کے بھی حق اللہ نے مقرر کیے ہیں یعنی رشتہ داروں کے حق ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے قرابت والے جو رشتے باپ کی طرف سے چلتے ہیں سب قرابت میں شامل ہیں ماں کی طرف سے چلتے ہیں سب قرابت میں شامل ہیں دودھ کے ساتھ جو رشتے چلتے ہیں رضات کے ساتھ وہ بھی قرابت میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب شریعتوں میں یہ بنیادی اصول رکھے ہیں کہ جو قرابت والے ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشروں کے اندر امن قائم رکھنا ہے بہت نظام اچھا چلانا ہے اس اعتبار سے یہ یہ چیزیں ہر دور کے اندر ہی شامل رہی ہیں ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے اعزاء و اقربا کو ان کا حق دیا جائے معاشروں کے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کے اندر سے یہاں صرف دو کا تذکرہ ہے باقی تو زیادہ بھی ہیں یہاں بنی اسرائیل کے عہد کے حوالے سے والدین اور اقربا کے بعد دو کا تذکرہ ہے یتامہ اور مساکین کہ ان کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ یہ بھی حسنِ سلوک کرو یتیم کس کو کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے ہاں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعریف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جوان ہو جائے بچہ نہ رہے بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے یہ یتیم ہونا جو ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے یعنی گویا کہ بچپن جب بندہ اپنے وسائل پر زندہ رہ نہیں سکتا دوسروں کا دوسروں کا وسائل, کے وسائل اختیار کرتا ہے یہ جو عمر ہے چھوٹی عمر بچپن کی عمر اس میں اگر کسی کا والد فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں بڑے ہو جائیں عمر کے یہ یتیم نہیں ہوتے نہ یتیموں کے حقوق ان کو حاصل رہتے ہیں اور مسکین مسکین کس کو کہتے ہیں مسکین کا مطلق معنی تو محتاج ہے جی فقیر بھی محتاج کو کہتے ہیں اور مسکین بھی محتاج کو کہتے ہیں اگر فقیر اور مسکین دونوں لفظ اکٹھے آئیں تو پھر فرق ہوگا کہ محتاجی محتاجی میں فرق ہے فقر یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس وسائل ہوں ہی نہ ہاں جی اس کو فقیر کہتے ہیں فقر اس چیز کا نام ہے اور مسکین کس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس وسائل موجود ہوں لیکن وہ کافی نہ ہوں اس کی ضرورت زیادہ ہے بچے زیادہ ہیں اہل و عیال زیادہ ہیں لیکن اتنی تنگی ہے اس کی کہ جو اس کا وہ کماتا ہے بیوی بچوں کا حق نہیں دے سکتا پیٹ نہیں پال سکتا اپنے اہل و عیال کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا اس کو مسکین کہتے ہیں یعنی فقیر کس کو کہتے ہیں جو وسائل سے محروم ہیں اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو وسائل سے بالکل تو محروم نہیں ہے اس کے پاس ہیں لیکن اس کے گزارے کے برابر نہیں ہیں بہت کم ہیں وسائل اس کے پاس اہل و عیال اس کے زیادہ ہیں ان لوگوں کو مسکین کہیں گے تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے ان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ تم یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں محتاج ہیں ان کی محتاجی دور کرنے کے لیے تم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو گے یہ ہر شریعت میں یہ چیز موجود ہے ہاں؟ اللہ تعالی نے حقوق مقرر کر دیے ہیں جیسے اللہ نے اپنے حق مقرر کیے ہیں ایسے اللہ نے بندوں کے حق بھی مقرر کیے ہیں اور بندے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا حق اور جس جس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرنا اسی اعتبار سے اجر و ثواب کا باعث بھی ہے تو جو والدین کے ساتھ حسن سلو کرتا ہے خدمت کرتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے بہت ہی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو اول وقت ادا کی جائے پوچھا پھر اس کے بعد کون سی نیکی بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی نماز اللہ کا حق ہے جی نماز اللہ کا حق ہے رکنے اسلام ہے یہ اللہ تعالی کا حق اور اس کے بعد بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے زیادہ اہم قرار دے کر اسی کو سب سے بڑی نیکی نماز کے بعد کہا ہے نماز اللہ کا حق ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حق ہاں کس کا ہے والدین کے ساتھ نیکی نیک سلوک کیا جائے پھر اسی طریقے سے والدین کے بعد کس کا حق ہے اقربا کا حق ہے ہاں جی اقربا کا حق ہے ایک بندہ دوسروں کو تو بہت دیتا ہے بڑے چندے دیتا ہے بہت جناب خرچ کرتا ہے لیکن اس کے والدین بچارے کبھی اس کے دروازے پر بیٹھ گئے کبھی ادھر چلے گئے اس کے قریبی رشتہ دار جو بہت قریبی ہیں اس کے ان کے اندر بھائی آ جاتے ہیں بھتیجے آ جاتے ہیں یہ بہت اقرباء جو ہیں رشتہ دار ہاں؟ یہ،, یہ بچارے در در کے فقیر بن کے بکاری بن کے پھرتے ہیں تو یہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے سڑکیں بنا کے اور جناب بڑے بڑے خرچ کر کے ہاں؟ اپنی ناموری اپنی شہرت اپنی سیاست کے لیے یہ کر رہا ہے یہ غلط ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے بعد اقربا کے ساتھ کرو اقربا پر خرچ کرو بہت اجر و ثواب ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے جی ملتا ہے اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے ان پر خرچ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والی چیزیں ہیں پھر اس کے بعد یتیموں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے معاشرے کے اندر عام جو گرے پڑے لوگ ہیں ان کا حق ہے یہ اس طریقے سے حقوق کی تقسیم اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اور ان کی ادائیگی بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے اور نیکیوں کا توازن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے مقرر کیا ہے تو یہ ہر معاشرے میں ہر قوم میں انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں بیان کیں تاکہ اللہ کے حق بھی محفود رہیں بندوں کے حق بھی محفود رہیں جب حقوق محفوظ نہیں ہوتے تو پھر فساد ہوتا ہے بگاڑ ہوتا ہے معاشروں کے اندر تباہیاں پھیلتی ہیں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں بربادیاں ہوتی ہیں تو معاشروں کو پرامن رکھنے کے لیے پرسکون رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر فرمائے ہیں جن معاشروں کے اندر اللہ کے حق بھی مقرر ہیں اور محفوظ ہیں لوگ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق العباد کی بھی پاسداری کر رہے ہیں ہاں جی حقوق العباد کو بھی پورا کر رہے ہیں ایسے معاشرے ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں کبھی ان کے اندر بگاڑ نہیں ہوتا فساد نہیں ہوتا قتل و غارت گری نہیں ہوتی یہ جتنا سلسلہ تباہی و بربادی کا یہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اللہ کا حق نہ ملے اللہ کو یا بندوں کے حق بندوں کو نہ ملے پھر ظلم ہی ظلم ہے پھر فساد ہی فساد ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں یہ حقوق کا نظام مقرر فرمایا ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے یہ اللہ کا حق سب سے پہلا اللہ کا حق اسی لیے ہر نبی آ کر سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کرتے تھے ان معاشروں کے اندر بڑا بگاڑ ہوتا تھا بڑی قتل و غارت گری ہوتی تھی بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے چوریاں ڈاکے ہوتے تھے اخلاق کی تباہیاں ہوتی تھیں ایسے بگڑے ہوئے فساد زدہ معاشروں کے اندر آ کر نبی دعوت دیتے تھے ان کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ ہوتا تھا کہ انہو لا الہ اللہ انا فعبدون صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو ہاں جی اللہ کا حق جب مل جائے گا جب اللہ کا حق اللہ کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ کے حق پہچاننے والے لوگ ہی حقیقت میں بندوں کے حق بھی پہچان لیتے ہیں اسی لیے نبی نے کسی نبی نے آ کر پہلے یہ نہیں کہا کہ بھئی لوگوں چوریاں بند کرو ڈاکے بند کرو قتل بند کرو یہ نہیں کہا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کتنی جاہلیت تھی کتنی قتل و غارت تھی کس قدر فساد تھا بگاڑ تھا لیکن آ کر کیا کہا لا الہ الا اللہ تفلحو. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کیا اور یہی انداز تمام نبیوں کی دعوت کا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا حق پہچان لیا جاتا تھا تو پھر یہ بگاڑ فساد سب ختم ہو جاتے تھے اللہ کا حق پہچاننے والے ماننے والے اللہ کا حق ادا کرنے والے دیکھو نا یہ بھی تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے اللہ کے احکام میں پھر یہ شامل ہوتا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو آئزہ و اقربا کے ساتھ کرو غریبوں کا حق دو مسکینوں کے ساتھ سلوک کرو کمزوروں کو ان کا حق ہر کسی کو اس کا حق دو جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی سب مانیں گے یعنی اللہ کا حکم مان کر بندوں کے حق بھی ادا کیے جائیں گے تو معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے گا معاشرے پرامن ہو جائیں گے یہ یہ انداز ہے دعوت کا قرآن مجید نے اسی اسلوب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا بعض صورتیں تو نمونہ ہیں سورا شعراء پڑھ سورہ سوراحود پڑھ لیجئے سورہ آراف کا مطالعہ کیجئے ہاں جی اس کے علاوہ باقی سورتوں میں بھی یہ انداز ہے کہ نبیوں نے آ کر معاشروں کے بگاڑ کس طرح ختم کیے نبیوں نے آ کر دنیا سے فساد کا خاتمہ کیسے کیا اصلاح کا عمل کیسے کیا معاشروں کے اندر امن و سکون کیسے قائم کیا یہ انبیاء کی دعوت جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے اس کا اسلوب یہی ہے سب سے پہلے اللہ کا حق اس کو دے دو جب عبادت اللہ کی ہوگی غیر اللہ کی نہیں ہوگی اطاعت اللہ کی ہوگی اور غیر اللہ کی نہیں ہوگی ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کا کی اطاعت ہوگی غیر کو اللہ کے حکم میں شریک نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق سارے اعمال اپنی اگنی جگہ پر درست ہوں گے ہر شخص کو اس کا حق ملے گا تو فساد ختم ہو جائے گا یہ دعوت ہے انبیاء کی رسولوں کی اور پھر سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ نے جو عہد کیا تھا جو دعوت ان کو پیش کی تھی بڑا بگاڑ تھا ان کے ہاں بھی تو ان کو بھی یہی چیزیں پیش کر کے ان کے ان کی اصلاح کی گئی تھی وقول اللہ سے اور کہا ہم نے کہا تھا ان کو کہ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے بھلائی کی بات کرنی ہے انسان ہے نا انسان کے اندر جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے شر بھی ہے جی انسان بات میں بڑی بڑی غلط بات کر جاتا ہے اور جب اچھی بات کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ بڑی اچھی بات کرتا ہے خیر کی بات کرتا ہے ہاں جی لوگوں کو خیر کے اوپر جمع کر لیتا ہے اچھی بات کر کے اور اگر بگاڑ پیدا کرنا چاہے فساد برپا کرنا چاہے ایک جملے کے ساتھ بگاڑ پیدا کر سکتا ہے انسان کے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی اللہ اکبر تو فرمایا ہم نے ان کو پابند کیا تھا اس بات کا کہ تم نے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے یہ شریعت تمام شریعتوں کا خلاصہ ہے یہ چیزیں ہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کا پابند کیا اچھی بات کرو شر کو دبا کے رکھو اس زبان سے گالی بھی نکال سکتے ہو اس زبان سے ایسی غلط سے غلط بات کر سکتے ہو کہ آگ لگا دے یہ زبان تباہی پھیلا دے یہ زبان لیکن لیکن اللہ کی شریعت میں اس زبان کو بڑا پابند کیا گیا ہے ہاں جی کہ اس زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو دوزخ میں الٹا کر کے صرف زبان کی وجہ سے پھینکا جائے گا ہاں جی باقی نیکیاں ہوں گی سب کچھ ہوگا ہاں جی لیکن زبان کی احتیاط نہیں کی ہوگی تو اس پر کنٹرول کرنا ہمیشہ بھلائی کی بات کرنا ہاں جی لوگوں کو جوڑنے کی بات کرنا اور توڑنے کی بات نہیں کرنا فساد برپا نہیں کرنا گالی گلوچ نہیں کرنا غیبتیں نہیں کرنی ہے ہاں جی یہ،, یہ انداز اختیار نہیں کرنا یہ ہر شریعت میں یہ دعوت ہے بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ دعوت تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی شریعت میں بھی لوگوں کو یہی بات کہی گئی ہے وکل عبادی یقول التی احسن بنی اسرائیل سے کہا تھا کو حسن اچھی بات لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا حکم ہے وکل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں کو یقول التی احسن وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس بات کا پابند کیا گیا ہے یقول التی ہی احسن باتیں بری بھی ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں اچھا اچھی باتوں میں سے بعض باتیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں جی بہت ہی شاندار نتیجے لے کے آتی ہیں چونکہ الحمد للہ یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا اسٹیٹس اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں غالب آنے والی حاکم بننے والی اصلاح کرنے والی جو کام اللہ کے نبی کرنے آتے تھے اب اس امت کو وہ کام کرنا ہے اس امت کا جو اسٹیٹس ہے اس امت کی جو حیثیت ہے ہاں جی اس امت کا جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں جو نبی کام کرنے آتے تھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں لیکن یہ امت تو قیامت تک رہے گی اب اس نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو اب ان کو تو بڑا احتیاط کرنا ہے اپنی زبان کے استعمال میں اپنے رویے صحیح کرنے کے لیے اپنے اخلاق اچھے بنانے کے لیے اپنے معیار کو اتنا اونچا بنانے کے لیے کہ دنیا میں جو دنیا میں جو قوم حکومتیں کرتی ہیں جو دنیا میں نظاموں کو چلاتی ہیں جو دنیا میں وسائل کے, کے اوپر کنٹرول حاصل کرتی ہیں اور دنیا میں جو ترقیاں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اس امت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹیٹس دیا ہے یہ سٹیٹس ان کو کس طرح ملے گا فرمایا عِبَادِي البادی التی ہے أَحْسَن کہ جب وہ سب سے اچھی بات کر کے عام اچھی بات نہیں سب اچھی باتوں میں سی جو سب سے اچھی بات ہے تم نے وہ کرنا ہے سب سے اچھا رویہ تم نے اختیار کرنا ہے اعلیٰ ترین اخلاق تم نے اختیار کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند بنایا ہے اور جو اخلاقی اعتبار سے قوم میں بہت بلند ہوتی ہیں ہمیشہ دنیا میں قوتیں بھی وہی حاصل کرتی ہیں اور دنیا میں دنیا میں ان کا پھیلنا ان کا ترقیاں کرنا قوموں پر غالے با جانا چھا جانا ایک ہے لڑ کر اصلے کے زور پر یہ وقتی سی چیز ہوتی ہے وقتی چیز ہوتی ہے کہ آپ طاقت کے ساتھ اصلے کے ساتھ دوسروں پر غالے باز لیکن مستقل غلبہ اخلاق کے ساتھ باقی رہتا ہے اللہ پر فرمایا بنی اسرائیل کو بھی ہم نے اس کا پابند بنایا تھا کہ ہم نے اچھی بات کرنی ہے بھائی بری باتوں سے بہت پرہیز کرنا ہے لیکن نہیں انہوں نے ایسا کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سختی سے ان چیزوں کا پابند بنایا واقعی مسلطوات زکاء نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ اسی طرح موجود تھے جس طرح آج ہماری شریعت میں نماز بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ان کا اپنا تھا زکوٰۃ کے لیے ان کے احکام تھے نماز اور زکوٰۃ کے محمدی شریعت میں احکام الگ ہیں لیکن یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاں نماز اور زکوٰۃ تھی ہر شریعت میں ہی نماز اور زکوٰۃ موجود رہی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں شریعتوں کی جو تمام شریعتوں کے اندر مشترکہ ہیں اس سے ان کی اہمیت نماز کی اہمیت زکوۃ کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے سمت وئی تم اللہ کلیلم تم و پھر تم نے منہ پھیر لیا پھر تم نے ہاں جی اس عہد سے اس پختہ عہد سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کو تم نے توڑ دیا توڑ دیا اللہ کی عبادت کا عہد تھا اس کو توڑا بچھڑے کی پوجا کی باقی ہر چیز کو توڑا اپنی مرضی کے طور طریقے اختیار کر لیے اپنے مرضی کے نظام وضع کر لیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق کا نظام زبان سے اچھی اچھے طریقے اختیار کرنا اور حقوق جو مقرر کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ کر تم نے سب کچھ اپنی طرف سے مقرر کر لیا اللہ اکبر بھائیو سارے دنیا میں قانون کی بنیاد جو قانون معاشروں کو کنٹرول کرتا ہے قانون ہی وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو معاشروں کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے نظام کو صحیح چلاتا ہے اور قانون کی بنیاد ہمیشہ حقوق کا نظام ہوتا ہے حقوق کا نظام یہ قانون کی بنیاد ہے تو اللہ تعالی نے حقوق کا نظام وضع کر کے نبیوں کے ذریعے بیان کر کے ایک پورا ڈھانچہ مقرر فرما دیا ہے تو یہودیوں نے یہ خباص سب سے پہلے کی تھی کیا کہ انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ حقوق کے مقابلے میں اپنے حقوق مقرر کیے اپنے نظام وضع کیے اپنے طریقے اختیار کیے یہ جتنا معاشی سلسلہ سود کا سلسلہ حرام کے سلسلے سب یہودیوں نے بڑھائے ہیں یہ سیاست میں یہ جتنے نظام دنیا میں چل رہے ہیں یہ سب یہودیوں نے بنائے ہیں یہ مغربی جمہوریت یہودیوں کی تشکیل کردہ ہے اور کیمونزم اس کے مقابلے میں فستائی نظام یہ بھی یہودی تھے ظالم یہودیوں نے وہ بھی بنائے یہ بھی بنائے یہ سارے نظام یہودیوں نے وضع کیے یہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے باغی تھے کہ انہوں نے اللہ کے نظاموں کے مقابلے میں نظام تشکیل دیے اس طرح اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑا اللہ اکبر اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے عذابات ان کے اوپر مسلط ہوئے سچی بات یہ ہے آج جتنے معاشی نظام دنیا میں قائم ہیں دیکھو نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ یہ نظام بیان فرمائے ہیں اور ان کو مقرر کیا ان کو چلایا ان کے اوپر ان کو مکمل تشکیل دیا ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکومت کر کے دکھائی اور حقوق العباد کا تقرر کر کے سارا نظام خود مکمل کیا خلفائے راشدین نے ان کے اوپر عمل کیا جو نظام معاشی نظام اللہ کے نبی نے بنایا چلایا تھا صحابہ نے خلفا نے اس کو چلایا جو سیاسی طریقہ اللہ کے نبی نے حکومت کا قائم کیا تھا اسی کے اوپر خلفاء نے حکومت کی اور کوئی اس میں فرق نہیں کیا تو یہ یہ بہترین نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جی جس پر اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اور خلفۂ راشدین نے خیر القرون تک یہ نظام بہت اچھے طریقے سے چلے ہیں لیکن بعد میں بگاڑا گیا اور اب تو یہودیوں کے بنائے ہوئے معاشی نظام مسلمانوں کے ملکوں میں بینکوں کے نظام اور کاروباروں کے سلسلے یہ سب کے سب یہودیوں کے تشکیل کردہ مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیے آج جو سیاسی ڈھانچے مسلمان ملکوں میں قائم ہیں یہ کون سے ڈھانچے اور نظام ہیں جو یہودیوں نے بنائے جو یہودیوں نے بنائے ہیں وہ نظام اس وقت قائم ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ملعون قوم ہے اللہ تعالیٰ کا غزب ان کے اوپر نادل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو میساق کو ختم کر کے توڑ کے انہوں نے کتنا بگاڑ دنیا کے اندر کھڑا کیا اللہ اکبر اللہ کے نظام نظاموں کے مقابلے میں انہوں نے نظام کھڑے کر دیے اتنے بڑے باغی تھے یہ اس بغاوت کے عوض اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر بھڑکا اللہ کی لانتیں ان کے اوپر برسیں اور آج مسلمان بھی انہی نظاموں کے قائل نہیں فائل بنے ہوئے اور مسلمان معاشروں اور ملکوں کے اندر یہ چیز چل رہی ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی وہی بگاڑ ہے یہودیوں والا وہی غصہ ہے اللہ کا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر فرمایا تم نے منہ پھیر لیا تم نے انکار کر دیا اس سارے عہد کو توڑ تاڑ کے پھینک دیا اور اپنی مرضی سے جو چاہا کیا مگر تھوڑے سے تھے تم میں سے جو, جو اس حق پر قائم رہے جو اللہ کی شریعت میں اللہ کی کتابوں میں اللہ کے نبیوں کی زبانی جو کچھ تمہارے پاس آیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے یا تو اللہ قلیل منکم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنی شریعت پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے رہے یا پھر ایک تفسیر ابن کثیر نے یہ واضح کیا اللہ قلیل منکم سے وہ لوگ مراد ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہودیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے تھے اور وہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ ہر شریعت میں یہ مسلسل بات چلی آ رہی ہے ہر نبی کی زبانی یہ بات آتی رہی ہے ابھی آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ روزانہ ہی چونکہ یہ موجود چل رہا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتا یا اللہ کلیلم سے یہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے وزد خدنا میساک کملا تسفکون دما کم ولا تخرجون فکم دیار کم سما اقر تم و ان تم تشادون سمان تم ہاؤلائ تختلون فسکم و تخرجون فریقم من کمن دیا تغاہر علیہم بل اِسم ولادوان وم اثارا تفاد ہم و حمر علیہ کم اخراج ہم افت من بادل کتاب و تقفرون بباد فما جزا میّف الدالِ کمن کم اللہ خزیون فل حیات دنیا اللہ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جب پختہ عہد لیا تھا ہم نے تم سے کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے لوگوں کو ان تم اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے تھے اپنے لوگوں کو اور نکالتے تھے ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے مدد کرتے تھے ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ اور اگر آتے تمہارے پاس قیدی تو فدیہ دیتے تھے تم ان کا حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور انکار کرتے ہو کتاب کے ایک حصے کا پس نہیں ہے بدلہ اس کا جو یہ کام کرے تم میں سے مگر رسوائی دنیا میں اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو جی اللہ تعالیٰ نے جو عہد ان سے لیے تھے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں مزید تذکرے ہیں یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے کسی شخص کو قتل نہیں کرو گے ہاں قتل نہیں کرو گے ہر دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے یہ قتل ہر دور میں ہی بہت بڑا گناہ رہا ہے ہاں جی اس اس گناہ سے ہمیشہ ہر شریعت میں ہی روکا گیا ہے تو فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد میں یہ بات بھی طے کی تھی کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور لوگوں کو گھروں سے نکالو گے نہیں یہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا تم نے یہ عہد اللہ کو دیا تھا اور اس پر تم نے گوائیاں پیش کی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے،, کے یہود کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی گواہ ہو اس بات کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں سے یہ عہد لیا تو اس یہ عہد کیا تھا اور اس عہد کی پابندی کرنے کے لیے تمہارے بڑوں نے جو اقرار کیا تھا تم بھی اس کے گواہ ہو ہاں جی یہ پہلے اس کا شان نزول سن لیں اس بات کا پھر ان شاء آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی آپ کو اصول تفسیر سمجھاتے ہوئے ایک شان نزول کا اصول بتایا ہے نا کہ آیات کس پس منظر میں نادل ہوتی ہیں جی اس کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر بات آسانی کے ساتھ سمجھ آتی ہے یہاں اہ تو وہ پرانا یاد دلایا جا رہا ہے جو موسا علیہ السلاۃ وسلام کی زبانی انبیاء کی زبانی عہد لیا گیا تھا لیکن اب مخاطب ہیں وہ یہود جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے مدینہ کے اندر تین قبیلے تھے یہودیوں کے بنو قینخواہ بنو نذیر اور بنو قریدہ یہ تین قبیلے یہودیوں کے مدینے کے اندر آباد تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے یہ, یہ لوگ بھی یہاں موجود تھے اوس خزرج یہ دو بڑے قبیلے مدینے کے اندر بڑی مدت سے آباد تھے یہ یہودی قبیلے بعد میں آ کر مدینے میں آباد ہوئے ترتیب یہ ہے اوس خزرج یہ دو قبیلے یہ مدینے کے اندر بہت پرانے بہت مدت سے آباد تھے بعد میں یہودی ادھر سے ادھر سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے اچھا یہودیوں کی ایک تاریخ ہے ایسی پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کہ ہمیشہ یہ جگہ بدلتے رہتے ہیں ایک جگہ ان کو تسلی نہیں ہوتی مسائل ان کے لیے حالانکہ یہ مسائل اپنے لیے خود پیدا کرتے ہیں پھر وہاں رہ نہیں سکتے نقل مکانیاں کرنا جگہ چھوڑنا اور ادھر سے ادھر بھاگنا یہ ہمیشہ ان کی تاریخ تاریخی روایت رہی ہے تو اوس خضرج کی اس آبادی جو یسرب میں آباد تھے لوگ پھر مدینے میں یسرب میں یہ یہودی قبیلے آ کر آباد ہوئے کون سے یہ تین قبیلے بنو کی بنو نذیر اور بنو قریدہ تو اب جاہلی زمانہ تھا لڑائیوں کا دور تھا لڑائیاں ہوتی تھیں جو بڑا ہوتا تھا وہ چھوٹے پر غالب آ جاتا تھا وہاں لوٹ کسوٹ کرتے ان کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتے عورتوں کو لونڈیاں یہ یہ سارا سلسلہ دور جاہلیت کے اندر یہ چیزیں چلتی تھیں جب یہ یہودی قبائل مدینہ میں یسرب میں آئے تو انہوں نے آ کر پھر یہ سوچا کہ اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے تو یہ تو جو بڑی قوت کے لوگ ہیں وہ کھا پی جائیں گے تو پھر انہوں نے, انہوں نے یہ حلیف بننا ضروری سمجھا اوس خضرج کا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر رہیں گے ان کے حلیف بن کے رہیں گے بچے رہیں گے اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ ہم ہمارا ہی مدد کریں گے اگر کوئی باہر سے بھی ایسا مسئلہ بن گیا پھر بھی یہ ہماری مدد کریں گے تو مدینے کے اندر رہنے کے لیے اوس خضرج کے دو بڑے قبیلوں کو حلیف بننا انہوں نے ضروری قرار دیا چنانچہ یہ حلیف بن گئے بنو قینوخواہ اور بنو نذیر یہ دو قبیلے خضرج کے حلیف بن گئے بنو قریضہ اوس کے حلیف بن گئے یہ دو جو بڑے قبیلے تھے یہ مشرقین تھے اوسط حضرت یہ دونوں قبیلے مشرک قبیلے تھے جاہلی انداز تھا ان کا جیسے مکے والوں کا تھا باقی عربوں کا تھا شرکیہ عقیدے بت پرستی اور رسم و رواج وہ سلسلے لیکن یہود کے ہاں شریعت کا ایک انداز تھا تو مزاجوں میں یہ مختلف تھے لیکن لیکن حلیف بننا انہوں نے ضروری سمجھا جب یہ دونوں کے حلیف بن گئے اوسرت کی ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھیں ہاں جی کبھی اوس غالب آ جاتے کبھی خضرت غالب آ جاتے ہر یعنی عربوں کے اندر یہ لڑائیوں لڑائیاں تو ایک معمول تھا ایک رسم تھی ان کی قبائل کے اندر جنگیں کرنا لڑنا تو اوس خدرت یہ دو جو مدینے کے مشرق قبائل تھے ان دونوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں جب ان کی جنگیں ہوتی تو جو ان کے حلیف قبیلے تھے یعنی یہودیوں میں سے اور حلیف بنتا ہی بندہ اس وقت ہے کہ جب یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھائی جس کی جس کے تم حلیف ہو اس کے ساتھ جنگ میں بھی تم نے شریک رہنا ہے یہ, یہ یہ حلف میں یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جس کے تم حلیف ہو اس کے ساتھ مل کے تم نے مخالف کے ساتھ لڑنا ہے ان کے اصولوں ضابطوں کی تم نے پابندیاں کرنی ہے یہ حلیف بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں جب اوس قدرت کی لڑائیاں ہوتیں تو ان یہودیوں کو بھی پھر ان کے ساتھ مل کے لڑنا پڑتا جب یہ آپس میں لڑتے جب قدرج والے اوس کے لوگوں کو مارتے تو جو ان کے حلیف بنے ہوئے تھے یہودی تو یہودیوں کے ہاتھوں یہودی بھی مرتے یہودی بھی قتل ہوتے جب مال لوٹا جاتا تو جس طرح اوس خضرت جو غالب آتا وہ مغلوب کا مال لے جاتا تو اسی طریقے سے جو اس کا حلیف ہے اس کا مال بھی اسی طرح لوٹا جاتا تو یہودی یہودیوں کو قتل بھی کرتے اور مال بھی لوٹتے یہودی جیسے دوسروں کے مال لوٹتے ایسے یہودیوں کے مال بھی لوٹتے تو یہ یہ کام یہودی جو ہیں وہ کرتے تھے اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے اب اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھو ظالموں ان یہ جو اوس خضرج کے مشرق قبیلے ہیں جاہلی قبیلے ہیں ان کے پاس نہ شریعت نہ کتاب نہ کوئی نظام ہیں تو یہ ان کی لڑائیاں جاہلی قسم کی لڑائیاں ہیں تو تم تمہارے ساتھ تو اللہ تعالی نے عہد باندھ رکھے ہیں تمہارے پاس تو قانون ہیں تمہارے پاس نظام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے تمہارے عہد ہیں اللہ نے تم سے عہد لیے تھے بھائی تم نے لو اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا یہ یہ عہد تھا مال نہیں لوٹنا عہد تھا لوگوں کو گھروں سے بے دخل نہیں کرنا ان کے حقوق نہیں چھیننے یہ عہد میں سب کچھ شامل ہے لیکن حلیف ہونے کی وجہ سے اب ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا یہودیوں کے ہاتھوں یہودی مارے جاتے یہودی یہودیوں کو گھروں سے نکال دیتے مار لوٹ لیتے تو اب اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے فرما رہے ہیں کہ یہ ساری حرکتیں تم کرتے تھے البتہ ایک بات جب قیدی بن کے آتے یہودی قیدی بن کے آتے اوس غالب آ گئے تو جناب ان کے مثلاً بنو قینق اور بنو نذیر کے جو یہودی حلیف تھے خزرج کے وہ بھی قیدی بنتے جب قیدی بنتے تو پھر اپنے یہودی قیدیوں کو یہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے یہ کہہ کر بھئی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں تو ان قیدیوں کو چھڑا لیتے تو اب اللہ تعالی نے اس مسئلے کو یہاں بیان کیا ہے کہ ظالموں تم نے اللہ کی پوری شریعت کی تو پابندی نہیں کی ہے باقی ساری غلط حرکتیں تم کر لیتے ہو ایک چیز کے بارے میں تمہیں شریعت یاد آ جاتی ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کا اقرار کر کے کہنا کہ بھئی ہم اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں گے یہ حکم تو تمہیں یاد رہا اور یہ ساری باتیں تم بھول گئے اللہ نے تو تمہیں منع کیا ہے کہ تم نے اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا خون نہیں بہانا گھروں سے بے دخل نہیں کرنا مال نہیں لوٹنے یہ ساری باتیں بھول گئے سب کچھ کرتے رہے قتل بھی کرتے رہے مال بھی لوٹتے رہے لوگوں کو حقوق سے محروم بھی کرتے رہے گھروں سے بے دخل کرتے رہے صرف ایک چیز کے بارے میں تمہیں یاد آ گیا کہ بس جی فدیہ دے کر ہم اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں گے یہ ہے شان نزول اب اس حوالے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ شاء آسانی کے ساتھ ساری بات سمجھ آتی ہے سما ان تم ہاؤلائے تخت لونا انف سکم من تخرجون فری کمن کمن دیارم تزاہ رونا الہم بل اسم ول ان پھر تم وہ لوگ ہو یعنی کون ہیں یہودی تم وہ لوگ ہو تخت لونا تم قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو اپنی جانوں کو انفوسا تم سمراد یہ نہیں ہے کہ خودکشی کرتے ہو اپنے آپ کو مار لیتے ہو نہیں اپنے قبائل کے لوگوں کو اپنے یہودیوں کو اپنی مذہب کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو تم قتل کرتے ہو کیوں قتل کرتے ہو کیونکہ حلیف بننے کی وجہ سے تمہیں لڑنا پڑتا ہے لڑائی میں پھر مارتے بھی ہو سمان تمہا تم ہاؤ لائے تخت لونا انفسا وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو وہ تخر جو نہ فریق امن کم من دیا رکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے اللہ اکبر جو تمہارا حلیف نہیں ہے ہاں وہ دوسرے کا حلیف ہے ہے یہودی یہ بھی یہودی وہ بھی یہودی ہے دونوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا اللہ کی شریعت کو ماننے والے ہیں لیکن لیکن نکال رہے ہو گھروں سے بے دخل کر رہے ہو تدا علیہم الم بال اسم مدد کر رہے ہو تم کن کی اوس کی خدرت کی مشرکوں کی تم مشرکوں کی مدد کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر وہیں یا تو کم اور جب آئیں تمہارے پاس قیدی تو فادوہم تو پھر فدیا دیتے ہو تم ان کا واہ و محرم العلیہ کم اخراج جب حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا اور ظالموں یہ حکم تو تمہیں اللہ کا یاد نہیں رہا کہ کسی کو گھر سے نہیں نکالنا کسی کو قتل نہیں کرنا ہاں جی یہ اس حکم یہ حکم یاد نہیں رہا بس یہ حکم یاد رہا کہ جی قیدی بن کے آ جائیں تو فدیا دے کر چھوڑا لو ہاں؟ یہ تمہیں یاد رہا بے باد کتاب کے ایک حصے کو تم مانتے ہو اور ایک حصے کا تم انکار کرتے ہو جو چیز تمہیں پسند ہے وہ مان لیتے ہو جو چیز تمہیں نا پسند ہے اس کا انکار کرتے ہو یہ عادت تھی یہودیوں کی عہد تھا پورا اس عہد میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس عہد میں سے کچھ مان لینا کچھ کا انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت غصہ دلانے والی چیز ہے یہ یہودیوں کی خباست تھی آج یہ چیز مسلمانوں میں آ چکی ہے آج مسلمانوں میں یہ چیز آ چکی ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کا نتیجہ بڑا خطرناک بیان کیا ہے فماد و میّّیہ فال و دال کمن کم اللہ الحیات دنیا جو کتاب کے ایک حصے کا اقرار کرے مان لے دوسرے کا انکار کرے نہ مانے فرمایا اس کی سدا دنیا میں ذلت ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل کرے گا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس وجہ سے بہت ہی ذلیل کیا اللہ اکبر کتنی ذلتیں تاریخ میں ان کی ضلع معروف ہیں سب سے زیادہ زلیل قوم ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ غزب کی مستحق قوم ہے یہ اور ان شرارتوں خباستوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ غزب نادل ہوا ہے اور یہ ضلع ان کی ہوئی ہیں اچھا اللہ کے رسول کے دور کے یہودیوں کی بھی تو پھر ذلتیں ہوئیں کیا ذلتیں ہوئیں بنو قینوخوا کو اور بنو نذیر یہ دو قبیلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا جب اللہ نے اپنے نبی کو کچھ طاقت قوت دے دی تو اب بنو نذیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ بنو قردا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کی پابندی کرنے کا عہد کیا تھا وعدہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کو مدینے سے نہیں نکالا لیکن جب انہوں نے اس عہد کو توڑا اور مکے والوں کے ساتھ خندق کے موقع پر ہاں جنگ خندق کے موقع پر مکے والوں کے ساتھ ساز باز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کو بڑی سخت صدا دی وہاں جا کر ان کی گڑی میں ان کے محلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے مطابق یہ انشاءاللہ جس موقعے پر یہ بات آئے گی ہے میں تفصیل عرض کروں گا لیکن معروف واقعہ ہے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بنو قریضا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد توڑنے کی کیا سزا دی ان کے مردوں کو سب کو قتل کر دیا سب کو کو کو کر دیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا مقرر کی تھی ان کے اوپر اور کہا تھا فیصلہ تو ہاں جی سات بن معاذ سے کروایا تھا نا اور لیکن کہا تھا ساتھ جو فیصلہ تو نے زمین پہ کیا وہی فیصلہ اللہ نے آسمان پہ کیا تو آسمان کے فیصلے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرضہ کے مردوں کو عہد توڑنے کی وجہ سے قتل کی صدا دی اور ان کی عورتوں کو غلام یعنی لانڈیاں بنا لیا جو ان کے بہت بوڑھے تھے ان کو چھوڑ دیا یا بعد روایات کے مطابق ان کو بھی غلام بنا لیا تو یہ اللہ کے رسول کے دور کے یہودی بھی بہت زلیل و رسوا ہوئے ہاں جی پہلے بھی ہمیشہ ان کی ذلتیں ہوتی رہیں کس وجہ سے کہ یہ اللہ کی شریعت کو توڑتے مروڑتے تھے اپنی مرضیاں کرتے تھے جو چیز شریعت میں سے ان کو پسند ہوتی وہ مان لیتے اور جو پسند نہ ہوتی اس کا انکار کرتے اس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ ذلتوں اور رسوائیوں کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا تو آج اگر مسلمان یہی اللہ تعالیٰ کا عذاب سہ رہے ہیں ذلتیں ہیں مسلمانوں کے لیے رسوائیاں ہیں مسلمانوں کے لیے تو اس کی وجہ بھی تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی شریعت اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے مانتے ہیں جس دل چیز کو چاہا مان لیا جس چیز کا چاہا انکار کر دیا ہاں اللہ اکبر جی نماز پڑھ لو بھائی رودا رکھ لو حج کر لو یہ بس دین اتنا ہی ہے شریعت میں بس اسی کی ہم پابندی کر سکتے ہیں باقی کاروبار میں کاروبار میں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سیاست میں جو مسلمانوں کو نظام دیا ہے کوئی پرواہ نہیں جو قوانین اللہ تعالیٰ نے نادل فرمائے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں معاشرت حقوق و فرائض جو اللہ نے مقرر کیے ہیں کوئی پرواہ نہیں چاند چیزیں مان لی مسلمانوں نے بھی باقی سب کا انکار تو رسوائیاں رسوائیاں ذلتیں ہی ذلتیں اللہ کا قانون تو نہیں بدلتا اللہ اکبر خنزیر نہیں کھانا یہ آج کل مسلمان بڑے پکے ہیں بڑے پابند ہیں اگر کبھی امریکہ میں چلے جائیں آ, یا مغربی ملکوں میں چلے جائیں تو عام لوگ عام لوگ یہ صرف میں جو دینی طبقہ بڑا زبردست دینی طبقہ میں اس کی بات نہیں کرتا عام لوگ بھی پابندی کرتے ہیں خنزیر نہیں کھانا خنزیر نہیں کھانا یہ جو جھٹکا کر کے جھٹکے کے ساتھ مارتے ہیں نا جانور کو ذبانی کرتے یہ ذبح نہیں کرتے مغربی ملکوں میں زبیہ جو ہے وہ جھٹکے کا چلتا ہے خنزیر عام چلتا ہے تو ہمارے عام لوگ بھی جب ان ملکوں میں جاتے ہیں تو خنزیر تو نہیں کھاتے جھٹکے والے گوشت سے بھی بچتے ہیں لیکن سود کھاتے ہیں بینکوں میں سود کاروباروں میں سود سمجھا گئی یہ حرام سلسلے وہی جو یہودیوں کے بنائے ہوئے ان کے ساتھ کاروبار کرنا نفع کمانا اور تجارتیں کرنا صنعتیں چلانا فیکٹریاں لگانا سودی کاروبار کرنے سود پر قرضے لے لے کے فیکٹریاں کارخانے چلانا یہ سب کام ہو رہا ہے خنزیر نہیں کھانا سود کھانا ہے یہ ہے آفتوں میں کتاب بطق کتاب کے ایک حصے کو مان لو دوسرے کا انکار یہ یہودیوں کی عادت تھی آج یہی عادت مسلمانوں کی جو جیسی رسوائیاں ان کے لیے ایسی ہی رسوئیاں آج مسلمانوں کے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا بڑا حصہ ہے اللہ کی شریعت کا آج مسلمانوں نے بالکل اس کو چھٹی دے رکھی ہے ماننے سے کھلا اگر زبان سے نہیں بھی کرتے انکار کرتے تو رویہ انکار کے ہیں معمول انکار کا ہے زندگی جس طریقے پر گزر رہی ہے معاشرتی معاشی سیاسی کاروباری یہ زندگی کے سارے متحرک حصے شریعت کے خلاف چل رہے ہیں صرف آ کے مسجد میں نماز پڑھ لینا حج کر لینا رش لگا ہوا ہے جناب حج کرنے والوں ویزوں پر ویزے سودی بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں بھی بہت بڑا حرام ہے بہت بڑا حرام ہے ہاں؟ لیکن سود کوئی چھوٹا حرام تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کا گناہ اتنا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے اللہ کے نبی نے اس کی شناعت کو اس گناہ کی گندگی کو اور اس کی شدت کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے خنزیر کے بارے میں تو یہ کہہ دیا اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اتنی بھوک ہو کہ موت کا خطرہ ہو اتنا کھا لو اتنا کھا لو جس سے جان بچ جائے سود کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہا لیکن دیکھ لو مسلمان ہیں نا جی پکے مسلمان ہیں اللہ اکبر ملکوں میں نظام ہی یہ چل رہے ہیں اور ایک ہے افراد یہ غلطیاں کریں لیکن قومیں غلطیاں کریں اجتماعی طور پر یہ غلطی ہو یہ خاص رویہ ہے یہودیوں کو کہ قومی سطح پر یہ غلطیاں کرتے تھے آج ہمارے یہاں بھی جب حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں نظام وضع کرتی ہیں سودی نظام چلاتی ہیں حرام کے کاروبار عام کرتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اجتماعی طور پر پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور یہ خاص یہودیوں کی خصلت ہے اللہ اکبر ویو ملقیامتون اشد الداب دنیا میں تو رسوائی ہے اس کے عوض کہ شریعت کو اپنی مرضی سے اللہ کا حکم مان لیا جس کو دل نہ چاہا اس کا انکار کر دیا یہودیوں والی خصلتیں اپنا لیں فرمایا دنیا میں تو رسوائیاں ہیں اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے وم اللہ ان عمہ تعامل اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو فرمایا دنیا میں مولت ہے چند دن کی کر لو جو تم سے ہوتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ تو آنے والی ہے ہر سب کچھ لکھا جا رہا ہے سب کچھ محفوظ ہے قیامت کے دن پکڑ ہوگی اللہ کلزی نشرب الحیات دنیا بالآخرہ فلاح و خفم العضاب ولام یونسرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا فلا یو خفف و پس نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب سے ولا ہم یونسرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے یا تو مطلق بات ہے یہودیوں کی خصلت سی دنیا دنیا دنیا دین سے بھی دنیا کمانا دنیا کے فائدے اٹھانا یہ دنیا کی بھوک یہ مفاد پرستی یہ یہودیوں کے اندر ایک عادت بن چکی تھی تو اللہ کی شریعتوں کا انکار کیوں کرتے تھے کہ یہ دنیا چاہتے تھے دنیا کماتے تھے اللہ کی شریعت کا کی پابندی کر کے بندہ اتنا کھلا نہیں کھا سکتا دوسروں کا حق نہیں مار سکتا سودی ذریعے سے بڑی بڑی کمائیاں نہیں کر سکتا کرپشن نہیں کر سکتا ملاوٹیں نہیں کر سکتا دھوکے نہیں دے سکتا ہاں جی چھپا چھپا کر مفاد حاصل نہیں کر سکتا جھوٹ بول بول کے ہاں جی دنیا کیا دنیا کی طرف نہیں کر سکتا تو دین پر پابندی ان سب چیزوں میں رکاوٹ ہوتی ہے چونکہ ان کو دنیا کی بھوک اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ شریعت کو ہی چھوڑ کر اس کی وجہ سے وہ دنیا کمانے والے ان کی عادت بن گئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ عادت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے آج مسلمان بھی اسی عادت میں مبتلا ہو چکے آج کیوں انکار ہے جی ٹھیک ہے جی سودھا حرام ہے جی لیکن کیا کریں کاروبار چلتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے یہ ہمارے بڑے بڑے صنعت کار حاجی صاحبان میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی عمرہ ان کا مس ہوتا ہو ہر رمضان عمرہ عمرہ ہاں جی لیکن نہیں سود سے نہیں بچ سک جی اگر دیکھو نا جی اپ ہے کہ اس کا نام کہ کسی نے مارک اپ رکھ لیا کسی نے ہاں جی سود کا نام انٹرسٹ رکھ لیا آج کل یہ نام رکھے ہوئے انہوں نے یہ نام الگ الگ رکھ کے وہ جو اللہ کے نبی کا دور کا جو اس کا نام تھا ربا اس کا نام ربا تھا آج اس کا نام یہ ہے تو نیا نام رکھ کے وہ سب کا پی رہے یہ خاص یہودیوں والی خصلت ہے اللہ کی شریعت کا کتاب کا انکار کرنا اور دنیا کی طلب دنیا کی بھوک آخرت یاد ہی نہیں ہے حساب کا احساس ہی نہیں ہے یہ یہودیوں کی عادت تھی اللہ تعالیٰ معاف کرے آج مسلمانوں کی عادت اللہ اکبر ایک تفسیر اور بھی اس کی کی گئی ہے تفصیر میں انہوں نے اس کی تفصیر یہ کی ہے کہ اس کا پہلی آیت سے تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ جس کے وہ حلیف ہوتے تھے نا جس قبیلے کے جس قبیلے کے حلیف ہوتے تھے پتا تو تھا دل میں کہ بھئی ہمارے ہاتھوں سے یہودی بھی قتل ہو رہے ہیں ہم ان کے حق چھین رہے ہیں ہم ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں لیکن یہ کام کیوں کرتے تھے کرتے تھے کہ اگر اگر ہم نے اس حلف کو پورا نہ کیا تو یہ تو بڑی آر ہوگی ہمارے لیے یہ اوس کے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ تو اچھے ہمارے حلیف ہو اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تم کر نہیں رہے اس آر کی وجہ سے وہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتے تھے اس آر کی وجہ سے تو انہوں نے اس کا تعلق پیچھے سے ملا کر فرمایا کہ یہ, یہ قتل کر دینا مال لوٹ لینا اور اپنے یہودیوں کو گھروں سے نکال دینا یہ اپنے حلف کی وجہ سے حلیف ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سے آر سے بچنے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے دونوں مادے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے واخر اداوانہ